اللہ ہے جس نے اسمان اور زمیں بنائی اور اسمان سے پان اتارا تو اس سے کچھ پھل تمہارے کےنی کو پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے دریا میں چلے اور تمہارے لیے ندا ہے مسخر کی